وہ چوبیس کا چوبیس تاریخ کا اکیڈمی اور آپ کے ذمہ کو یاد رکھنا بھی لے جانا بھی مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھنے مجھے سلطان صاحب کے ذمہ ہوگی دو ہفتے ترتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کار ار مکمل شلو ان کا تب مکمل سی دفتر میں کال نہیں چلو یہاں یہ اختیار ہے کارس پاس بیٹھا کاری نحمد و محمد رسول الکریم جنوبی افریقہ ایک ایسا ملک ہے کہ یہ انگریزوں کی برطانیہ کے ماتحت رہا ہے اور پھر ڈچوں کے ماتحت رہا ہے پھر برطانیہ والوں کے ماتحت رہا ہے تو آخر میں منڈیلا نے برطانیہ والوں سے ہی پھر آزادی حاصل کی تو چونکہ یہ ہندوستان اور یہ دونوں ایک حکومت کے تحت تھے تو اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں اور اس میں اس زمین پر مسلمانوں کو دو طریقے سے اللہ نے پہنچایا ہے ایک مسلمانوں کو کہتے ہیں کلی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انگریز اپنے مختلف خدمت کے کاموں کے لیے لے گئے ہیں یہاں سے ان کی پری نسل تھا غیر املادوں تھی انگریزوں کی دوسری نسل کے بارے میں انگریزوں نے کہا کہ اب بس یہ اپنا کام کریں اپنے بھی کوئی ذرائع واش دیکھیں وہ نسل جو ہے تو ہاتھ پیر مارے وہ کاروبار میں اس وقت جو ہے تو وہاں کے روسا میں ہر ایک آدمی کا کہ ایک ایک مال تین تین گاڑیاں دو دو تین تین گاڑیاں اور دوسرا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لے گیا ہے اس علاقے کو کہ جو انڈونیشیا ملیشیا پہ جہاد ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف اللہ کی کشان کھجئے کبھی انگریز گئے تو مسلمانوں نے ایسے ٹھنڈیٹ کا ہزم نہیں کیا جاد ہوتے رہے میں ایسے ایک دم سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے وزیرستان کے علاقے میں افریدیوں کے علاقے میں جہاد ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں شاید یاد نہیں ہوئے ہیں یہ کتاب مجھے ملی تو عری پور سے لے کر وہ آخری پہاڑوں تک جگہ, جگہ جگہ جاد ہوئے بلکہ اس کے او ترینوں کے اور جزینوں کن او خانوں کے نام بھی ہیں جن ان کو انگریزوں نے جیلوں میں پھر ڈالا ہے اور ان کو زیر وغیرہ دے کر ان کو ختم کیا ایک کو اس کے پور کا ایک ترین, ترین خان اس کو ڈالا ہے تو اس کو اتنا نمک ڈال کر دیتے تھے کہ اس کا بدن چگل کر پیٹ سے ہو کر بدن ختم ہو گیا اس, کا اس کی پر موت وہ جائزہ نکالے جائے نا پر ایک لاکھ مجاہدین نے مقابلہ کیا ہے تو دیکھیے کے جو جاد ہوئے ہیں اس کے جو مجاہدین پکڑے نا ان کو پھر وہاں ملک بدر کر کے وہاں پر قید کیا ہے یا تو کالاپانی کو قید کرتے تھے کالاپانی جزارے انڈمان جاپان کے پاس ہے اور یہاں آج کر گوا تمبا وغیرہ جہر ہیں نا کیوبا کے تو اس زمانے نے ان کو قید کیا, کیا ہے کچھ کو یہ پاک تفیر کے لوگوں کو کچھ کو کیا ہے نا کالاپانی کیا ہے کالا جزارمان میں اور ملیشیا نوشی والوں کو جنوبی افریقہ میں کیا تھا اور وہ مجاہدین تھے بڑے زبردست مجھے مجاہدین تھے لیکن ان اتنا ان پر ظلم کیا کہ نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے وہاں پر ایک پا... کپتان میں پاڑی اور مسجد ہے. ہے. ہے یہ لوگ جس وقت رات کو سارے کاموں سے ختم ہو کر آتے تھے آتے تھے پھر پانچوں نمازیں ماند تھے دن کی تین قدارت پڑھتے تھے عشاء پڑھتے تھے اور فجر, فجر کا وقت آنے پر پڑھتے تھے اللہ کے شان سے ڈچوں نے ان سے اقتدار لے لیا ایک لے لیا ان کو اقتدار پیش آئی پھر انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ یہ تو بڑے جمجو مجاہدین ہیں ان کے ساتھ بات کرو کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑے ہیں ان کے خلاف انہوں نے پھر ان سے شرائط منوائی نماز کی آزادی اور دین کی آزادی یہ شرائط منوا کر پھر لڑے ہیں اور دوبارہ ان کے لیے حکومت لی ہے تبھی بھی تبلیغ کے کام میں زیادہ یہ لوگ ملالی ہیں جو ٹاؤن کے علاقے میں نکل گئی جنوبی افریقہ کی بات کیا شروع کی تھینچے ہیں ہاں پھر یہ ہے کہ انگریزوں نے یہ بات کی انگریزوں نے یہاں کے کالے, کو کالے لوگوں کو سو فیصد عیسائی بنا دیا تو وہ عیسائی مذہب کے ان کا تجربہ ہے بر صغیر میں انہوں نے دو کوششیں جو کی ہیں فوجی کوشش اور تبلیغی کوشش عیسائی کی تبدیل کر کے اور فوجی کوشش کر کے جو ہے تو ان کی دونوں دو چیزیں مسلمانوں میں ناکامیاب ہوئی ہیں فوجی کوشش ہے یہ ختم نہیں کر سکے کرش نہیں کر سکے مسلمانوں کو کر لیا تھا ہمارے مسرف صاحب مغروب کر مغلوب کر لیا تھا مغلوب نہیں کر سکے تھے مغلوب نہیں کر سکے تھے روب آ جاتا دین جو ہے تو وہ برتر ہے ہم سے یہ بات نہیں کر سکے تھے اور تو نے تجربہ جو کیا تھا کہ ان کے اندر خسک و فجور گناہوں کا گناہوں کا عام کیا جائے اور ان کے اندر جو ہے تو اپنے تہذیب و ثقافت کو عام کیا جائے کہ ہمارے طرز زندگی کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو ہمارے رسم و رواج کو اس کو اختیار کریں اور یہ کہ ان کو گناہوں کا چسکا لگ جائے تاکہ جب گناہوں کا چسکا ان کو لگ جائے گا پھر جو ہے تو ان کا جب روکے گا ان کا عالم ان کا بولی ان کو روکے گا تو یہ اس کی بات نہیں سن کہیں گے اس کے ہاتھ سے نکلیں گے یہی مسلمانوں پر یہ بات ہم نے وہاں پر ازمائی وہاں پر جب ازمائی تو مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ شروع میں ان کی پہلی جو جماعت جنوبی افریقہ والوں کی سن انیس سو اٹھاسٹھ میں آئی دی. آج ابراہیم اسحاق ممباسا سے اور دون کے ساتھ کوئی پینتالیس پینتالیس سال کے عمر کے آدمی تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ابراہیم احص عباسا کے جو تھے ان کا وقت پورا کیا انہوں نے کہا کہ میں ان میں جا کے باقی میں صدر پاکستان سے ملوں گا اب جماعت میں کٹا تھا انہوں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں کراچی سے میں ہو کر جاؤں گا اور میں وہاں پر گئے تو صدر پاکستان سے ملنے کے لیے میں نے وقت کچھ ہوا ہے خیر ایسے ہمارے دل میں خیال ہے کہ صدر پاکستان سے کیسے ملیں گے جی صاحب تو اس نے پھر بتایا کہ میں ٹائجاز میں کہ ذاتی دوستوں میں سے ہوں اور پتہ نہیں کتنا میں نے پیسہ بھیجا ہے وہاں سے تاریخ پاکستان کے لیے <تصفح> اس کا نام پاکستانی کی تاریخ کے ان لوگوں میں تھا تو باقی ہم چلا پورا کر کے گھر گئے ادھر گئے تو, تو تیسرے چوتھے دنیا اخبار میں ایک دیکھ رہا تھا تو اس میں صدر پاکستان کے ملاقات کی کی تفصیلات آئی ہوئی. تفصیلات ان تین آدمیوں سے ایک آدمی نے ہمیں یہ بات سنائی انہوں نے کہا کہ جب جماعت ان کے پاس گئی تو ان دنوں میں انہوں نے ایک اسلامی ڈانس کلب جو ہے تو وہ کیا ہوا تھا اس کی بندوبست کیا اس اسلامی ڈانس کلب چلانے کا بندوبست کیا ہوا تھا جما تعلی ساچی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے ان چوک چوپئے آپ کو پتہ نہیں اس کا یہ بڑی ضروری بات ہے اس طرح بات ہے کہ یہ جو عیسائیوں کے ڈانس کلب ہے ہماری لڑکیاں وہاں چلی جاتی ہیں تو عیسائی لڑکوں کے ساتھ چند دفعہ ڈانس کر لیتی ہیں اب اس کو روکنے کے کوئی کوئی صورت نہیں کہ ہمارا اسلامی ڈانس کلب ہو تاکہ نے لوگوں کے ساتھ ڈانس کریں کم کم مسلمانوں کی شادی میں تو آئے نا جی تو جب بات نے آپ سے کہا کہ اس پر تو سب آئے گا اس کو کیا کہ آپ کیا نا تو یہ ہوتے ہیں کہ جماعتوں کو ہدایات ہوتی ہے کہ مقامی لوگوں کے باتوں میں چھیڑ چھاڑ زیادہ نہ کریں آپ اپنی دعوت دیتے جائیں اپنی جاؤت جب اس کو اللہ تمام کرے گا ہدایت کو لام کرے گا نہیں کیا مجھے ایک بڑا خود ختم ہو گیا اور اگر جاتی سب سے پہلے چھڑے ان کی باتوں کو چھیڑنا شروع کریں تو نہ آپ کی بات سنیں گے اور نہ اس کو چھوڑیں گے آپ ان کو چھڑیں گے وہ جن کو چھوڑیں گے نہیں وہ آپ کی بات کو ایک دو جماعت منظرے کے پاس جاتوں میں چلائی ہوئی تھی تو اس میں ایک پرانے زمانے میں مسجدوں میں پڑھنے طالب علم ایک ایک کتاب میں ایسا بازا طالب علم تھا جس کی عمر کوئی پچاس سال تھی لیکن تھا طالب علم کھانا مل جاتا تھا مفت کا کپڑے مل جاتے تھے پڑھنا ہوتا تھا طالب علم لگے رہے تھے تو اس نے to to جو جماعت میں نکلا تو اس کو بتایا گیا تھا کہ امر بالمعروف معروف نہیں منکر کا فریضہ یہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے خبر ٹھیک ہے جب چلے گئے وہاں تو جس مسجد میں ہم گئے اس مسجد میں اس کی طرح کے ایک دو طلبا وہاں مرضی تھے جو اس کی عمر کی کتابیں پڑھنے کے لیے پڑے ہوئے ساتھی تو انہوں نے مچھر کے درمیان اپنا پیاز کا سٹاک مچھر کے درمیان رکھا ہوا تھا کھانے کے بعد دوسری کو کاٹ کے روٹی کے ساتھ کھا لیتے تھے سب سے پہلے اس اس نے توستان ملا جو تھا تو اس نے کھا کہا عام طور پر مر کر کے لیے نکلے ہوئے تو انہوں نے کہا جا لا پیاز بسور آگلی تھی لا پیاز پکے جماعت کی سنگا تھی <laughs> کہ مشرے نے پیاز کیوں ڈالے ہوئے نے کہا کہ احتراج کیا نا تو بہتر جماعت بسر احترام کرتے ہو تم نہ ہو تو ہمارے والی صاحب سب جائے کہ بس پختوں کے ماورا شیخ فری چپا بہتری داننے کی استدار بھی نہیں ہے اور آپ اس کو حکم کیے جا رہے ہیں اس تجاز کی ہے نہیں ہے ماننے کی اور آپ اس کو حکم کیے جا رہے ہیں تو کی بات کو نہیں مانیں گے اور آپ کے ساتھ اس کی ہو جائے گی مخالفت ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی <بیاد> <تصفح> خیر جیسے خیر انہوں نے کہا کہ کو کیا کہیں نامی ڈانس کلب چلا رہے ہیں خیر انہوں نے اپنے تعلیم میں گائش میں بیان میں بٹھاتے رہے بٹھاتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ آج پھر نکلنے کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وصول ہوں گے ان لگائے جب لگائے تو اللہ دھیان ہوئی جگہ جو انہوں نے اسلامی ڈانس کلب کے لیے بکر رکھی تھی سے مسجد بنی صحیح ترتیف سامنے آ گئی کہ بادل کے خاتمے کی صحیح ترتیب کیا ہے تو میں آپ سرجی کر رہا تھا کہ انسان جو ہے تو ماحول سے متاثر ہو کر چاروں طرف سے متاثر ہو کر اسلام کی خدمت اس طریقے سے کرنے لگ جاتا ہے مجھے یہاں کے, کے ساتھی کی شادی کہہ رہے ہے ڈاکٹر صاحب جانچ گرجیے تمہرا مخالفت کیا ہے سر بس منگف پوئی گراسپ اتنی مخالفت گرجے کے گھر سمجھتے نہیں ہے کہ ہماری جو وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو اگر یہ بند کرے روکیں یا انہوں نے تبلیغ کی دی اس کو روکیں تو پھر کیا ہوگا یہاں تک کہ ہمارے مفتی صاحب کے بعد پت کو کے لیے ہمارا ایک ساتھی گیا جو گرجے کے لیے کیش کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر وہاں مسجدوں کو روکیں گے میں نے کہا آپ حساب سے پوچھتے آپ کی آپ جو بات کہہ رہے ہیں فتو کی یہی بنیاد ہے ہماری مچنوں کو روکیں گے آپ ذرا پوچھتے سوال کرتے خیر مرتزہ چارہ نوبر آدمی تھا اس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں فتوا نہیں دے سکتا کہ مشکل فتوا ہے کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے پھر تو کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر مچھلیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو کے لکھے کاموں کو بند کریں گے رضام کے نہیں دیتے تو آپ پوچھتے کیا فتوے کی یہی بنیاد ہے خیر میرے خیر سے کہیں کہ وہاں پر تو شادی اور تو جاتے ہیں تو سالہ سال میں شادی ہو جاتی ہے نا اٹھارہ سال کیوں ہو جاتی ہے پینتیس سالوں سے شادی کیوں ہو جاتی ہے اس معاشرے میں تو اس کو دھکا کے پھینک کے ہوتے ہیں اور معاشرے میں اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس سال تک یہ سترہ سال جو ہے تو لڑکی کے پیسے کمانے کے اور کرنے کے اور سال کے سال بعد ایک تو وہ گوشت کی بوری بن چکی ہوتی ہے سے فیاد ہو بحث بحث. اتنی موٹیو میں بھی ڈاکٹر صاحب بار جدہ حساب کتاب کیا ہی. باہر بر کو ہو جاتا ہے تو یہ حساب کتاب کرتے رہتے وہ تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے وہ تو عورتیں بھی دیتے ہیں تو خدا نہ خاصتا کیا اس کے مقابلے ہم بھی عورتیں دینا شروع کر دیں گے تو آیا مہنگا راج امریکہ نے گیارہ شراکت شاید بھیجی ہیں پرانا خادقہ لوگوں کے بعد شرطیت بھیج دے کہ جو جو اٹھارہ سال کی لڑکیاں ہیں ہمارے لیے بھیجا کرو گے پھر کیا کرو گے جا بول سکے یہ گرو گردال مشرف کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا آپ بتائیں خیال جی ہمارا اس کا دفاع کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم نے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے اور یہ کرنے سے میرے بھائی دین پر چلتے ہوئے دین کا کام کرتے ہوئے اپنے دنیا کے کاموں میں استعمال ہوتے ہوئے ہر وقت جو ہے اپنے آپ اپنے سامنے آخرت کی نجات رضا الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع ترتیب کو رکھنا ہے ہماری کامیابی بھی ان تین باتوں میں ہے ہماری کامیابی آخرت کی نجات کی فکر کو ذہن میں رکھنے میں ہے ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ذہن میں رکھنے میں ہے ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ذہن میں رکھنے میں ہے اور ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون طریقوں کو سامنے رکھنے میں ہے جنگ میں جہاد میں جھوٹی خبر اٹھا اڑا کر دشمن کو پریشان کرنے کی اجازت ہے ہماری شری اجازت ہے تو دشمن گیا ہے اور آپ کی سرحد اس اس تین میل لے گئی ہے اور آپ وہاں پر جو ہے جگہ جگہ سنگ میل لگا لیں میلوں کے پتھر لگا پر لکھا ہوا ستر میل اسی میل لکھا ہوا تاکہ اس کو روکو جائے اور اس کی رفتار رک جائے تاکہ آپ کو گھنٹے دو گھنٹے مل جائے اپنے موضوعوں کو مضبوط کرنے کے اس کی اجازت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس اجازت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا آپ اس پر بھی کوئی بات کمزور ہے جھوٹ کے خوراک خبر کی جنگ میں اتنے سخت حالات ہو گئے کہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے بلاہ جنون بلّاہ جنون ہے کہ زنون ہے بول بازار گئی پتھرا بلا گروپی آ گئے منہ کون مل رہا ہے سائیکالوجی والوں سے سیکرٹری والوں سے ٹینشن کے تین درجے ہیں یہ جو بیان ہوئے ہوئے ہیں آنکھیں پتھرا گئی بہت پریشان کسی ہوتا ہے تو آنکھیں لگی ہوئی اب آیا اب آیا اب اطلاع یہ بتلا یہ کھلی کھلی ہوئے پتھرا جاتی ہیں پریشانی کے درجے کو بیان کرنے کے لیے بلاگ الکلوبل کرنے لگ گیا بھائی بہت پریشان ہے اس کو کہتے ہیں خواتہ میں رکھے گی والے کو نیچے کرتے ہیں وہ باہر کو نکلتا ہے پانی گویا کلجا یہاں پر آیا ہوا نکو بھی نکلنا چاہتا ہے باہر کو بلاگت اور تزن بلا ٹینشن جب بڑھتا ہے تو پھر آدمی کے خاص جو ہے وہ بکھرنا شروع ہوتے ہیں خیالات بکھرتے ہیں پیرانائٹ تھاٹ آتے ہیں یہ اس کے بعد دماغی برد شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے پیرانائٹ تھاٹ آنے کے بعد پھر مطلب اس کے اصحاب نے جواب دے دیا اب اس کے خیالات شروع ہو گئے تو یہ اتنا ٹینشن ہوا ہے خدر. اب سوچے تو صحیح کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے اظہر حضیفہ رض میں کہتے ہیں کہ اتنی سردی تھی کہ زمین میں کھڈے کھود کر کڈوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے تھے کہتے میرے پاس ایک چادر تھی وہی وہ میری بیوی کی تھی بیوی میں بے بیٹھ گئی کہ یہ یاد میں جا رہا چادر اس کو تھی میرے بس وہ تک آتی تھی اور کھانے کے پیٹ پر پتھر بھردے ہوئے تین دن کا پاٹا بتائیں لڑنے کی سکت نہیں ہے کہ عورتوں کو کیلے بند کیا ہے اور خود پہاڑ کی پناہ لے کر آگے خندق کھود کر اس میں بیٹھے ہیں اور ماسیا کو طول دے رہے تاکہ پندرہ دن بیس دن مہینہ دو مہینے جب ان کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا تو بھاگیں گے چھوڑیں گے پھر میں اور اس وقت تک ہم اپنا بچاؤ کرتے رہیں گے جابر اجلّہ اعظم آئے انہوں نے گھر والے سے کہا کہ حضور صلی اللہ عمر ایسا بھوک کیا فرق ہے ان مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تو کچھ کر سکتے اس نے کہا ایک ساتھ جو ہے اور ایک بکری کے بچے ہم نے کہا کہ جو پیس لے اس کی روٹیاں پکا لیں اور بکری کا بچہ نگر پکڑ سالن پکا لیں مجھے سبزی شروع ہو گئی لائبریری تو اس پر اس طرح ہوا جی کہ کھانا پکایا گیا نے کہا یار صلی, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دس آدمی کو اپنے لے کر آئے کھانا تیار ہے حضور صلی اللہ نے ایلان کر دیا کہ کنندک والے سارے آئے جاب کی دعوت کی ہوئی چودہ سو آدمی انہوں نے کہا کہ تو حضور صلی نے سارے خندک والوں کو بلایا کہ آپ نے بلایا کہ حضور نے بلایا کہا کہ حضور نے بلایا کہ آپ نے بتا دیا تھا کا کہ میں نے کہا پھر فکر نہ کریں تو حضور صلیم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں شروع نہ کریں آپ کھانے کو پردہ ڈالا اور فرمایا کہ اس کو نکال نکال کر بہتر ہو پھر چودہ سو آدمی نے کھایا اور ہم نہیں سوچ سکتے تھے وہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا تو زیادہ تھا پہلے نے برکت فرمائی اس میں اور اب جو ہے تو اللہ تبارک سے مدد فرمائی کہ اس اسی اسنا میں ایک آدمی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یار صلی اللہ صحم میں تو, تو مسلمان ہوا ہوا ہوں میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں مسلمان کی مدد کرو وہ گیا ہم نے یہ کہ بڑے نہ سمجھو کوئی ایسی کو تم نے بلایا ہوا ہے اگر وہ چلے گئے وہ واپس چلے گئے تو اب تم بتا سکتا ہو مسلمان کہ آگے تم رہ جاؤ گے وہ تو بائک لو گے تو اپنا مسئلہ اٹھا کر چلے جائیں گے کی لانے کی وہ جو تم بنے ہو تو تمہارا کیا ہوگا انہوں نے کہا بات تو بڑی لبس ٹھیک کہہ رہا ہے پھر کیا کرے کہ کریں کہا کہ سے تین چار سردار مانگو بس مانت کے کہ یہ ماسٹر اٹھا کر نہیں جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ بات کر کیا ہے؟ یہاں پر آیا ان سے کہا کہ یہود جو ہے وہ تو آپ کے چار, چار سردار مانگیں گے اور حالات اب کے خراب میں آپ تو جن کا پنکھا پلٹ ہے ان کے باتیں کی, بات ہے کی ان سے یہ بات کر کے ان کے ابھی تک ان کے مسلمان میں کتلا نہیں تھی یہ پیچھے ڈیٹ میں کی آدمی آ گئے ان کے پاس تین چار سردار تھے بطور مسلم نے کہ وہ آدمی تو مسلم بھائی اور دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اس وقت بھی ان کمزور باتوں کا سارا نہیں لیا ہے. الواج مظاہرات میں برابری کرنے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی تھی آئٹ آپ ناگل آپ کے ذمہ ان کی برابری نہیں ہے کہ آپ کے ذمہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک یہ آپ کے ذمہ مقرر نہیں کیا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے آپ نے اتنی برابری کی ہے کہ مرض وفات کے دوران آپ کی چرپائی کو اٹھا کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل کرتے تھے سرکار کسی بیوی کے گھر اندر رہے کہ مجھے خدمت کا موقع نہیں دیا آخری آپ کی چرپائی عنہ کے گھر پر پہنچی اور آپ کے چرپ دن تھوڑے باقی رہ گئے تو اسے باقی ازاع متحرات کو یہ محسوس ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ یہیں پڑھ رہے ہیں تو سب نے اجازت دے دی تب آپ نے باقی زندگی کا یہ عام مانگ گزارے ہیں دن پھیلتا ہے نہیں پھیلتا ہے है? مدرسے بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں سیاست چلتی ہے نہیں چلتی ہے میں نے بار کو دیکھنا ہے سلسلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کچھ میری ٹھیکیداری تو مقرر نہیں کیونکہ سلسلہ چلاؤں آگے چلتا ہے نہیں چلتا مارکیٹ کمال ہم نے اس بار کو دیکھنا ہے کہ آیا آخر کی, آخر کی ترتیب کے مطابق ہم کام, کام, کام کو چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم کام کو چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے ہیں ضرور صلی اللہ کی مصروف تقریب پر ہم چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے ہیں اس بات کو دیکھ بات بس کی تسلی کر لیا ہے کہ اللہ کی رضا آخر کی نجات اور طریقۂ مصنوع ہے کہ نہیں آپ کے پاس اگر یہ تین چیزیں ہیں تو پھر کسی بات کا غم نہ کریں آپ کے پاس مسائل نہیں ہے نہ اس کا غم نہ کریں اللہ بندوبست گا اور لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتے ہیں بالکل اس میں کوئی غم کی بات ہی نہیں. اگر لوگ اس مصنون تقسیم پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو الحمد للہ نہیں رہتے ہیں تو کوئی ایک آدمی ساتھ نہ دے ادارہ خاص طور آدمی اکیلا رہ جائے کوئی ساتھ نہ دے کوئی غم کی پرواہ کی بات نہیں رشدی اللہ علیہ جو ہیں وہ تو اللہ کل مطلب اللہ کی بات کو بلند کرنے کی شرکت سے کام کرتے ہیں اللہ کی بات بلند ہو اور کیا طریقہ مسلم اختیار کرتے ہیں جو ترتیب ایک دفعہ المیر صاحب وغیرہ کو یاد ہوگا یہاں پر جو صاحب نے دا فلم دکھا دی تھی وہ کہیں یورپ میں گیا ہے وہاں ہے اس میں کہ صحابہ رام کی زندگی کو فلمایا گیا تھا وہ دیندار آدمی تھا دندار آدمی تھا پھر گھر مشینوں سے, گد سے بیٹھ تھا گھر مشین اپنے مریض کو زیادہ فیم دینی نہیں دیا کرتے نا تاکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے یہ اور ساتھ جو ہے تو شکرانے بھی لاتا رہے بس کافی تیری مریض کافی ہے نا اور مرید کو دلی شور دے دیا جائے کر تنقید شروع کر دے کہ یہ بات دلی نہیں ہے یہ بہترتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو سارا کاروبار ختم ہو گیا <تصفح> <تصفح> تو مرید تھا استاد سلب لا کر دکھا دی اسدا کا سلم دکھا دی یہاں پر تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کا رد کرنا چاہیے کیسے کریں ہم بڑا احاط رد کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہے اسلامی یعنی کے بڑے خلاف تو میں جا, میں جا رہا تھا اقتباد کو لے کر سلوزے کے لیے جا رہا تھا میں نے تین چار دگوں پر جا کر بیانات دیکھ کر لوگوں کو سمجھا کر لوگوں میں اس بات کو کہ تو ہمارے ذکر کے میں چلائے. میرا خیال تھا کہ تین دن جب گزرے ہیں کہ مطلب نے تاریخ گرم کی ہوئی ہوگی ہم جب آئیں گے تاریخ گرم ہوگی تو آگے جب میں وہاں سے واپس آیا تو تاریخ گرم تھی یہاں پر تو وہ تو اپنے مقصد کے لیے کر رہے تھے اس کو ہٹانے کے لیے ہمارا اپنا مقصد تھا دست بے دینی کی بات ہوئی ہے یا ہندائی چل پڑی تو اس سے ہر بھی پیدا ہو جائے گی بڑے ہنگامے ہوئے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے بات کہنا تھا اتنا نہیں سمجھتے اس فلم سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اتنا لوگوں کو دینی جذبہ ملا ہے تو میں نے کہا ماشاء اللہ کال اگر عورتوں کے ناچنے سے پاکستانی عورتوں کے ناچنے سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہوں تو پھر ہم لوگ کہیں گے یہی اچھی بات ہے Yeah. بلزالخان خیر جی. جی یہ صورت حال ہے تو اس میں اپیشیا کے لیے بھائی اپنے استعمال کو درست رکھتے گے ہم اور اللہ کی رضا آخرت کی رضا طریقہ مسلمیں اس سے چمٹیں اور اس کے ساتھ لگے رہیں الگ الگ ساری مگر وسائل نہیں آپ کو وسائل قدوں میں لائے جاتے کوئی تائید نہیں کر رہا فکر نہ کریں اسی کو چمتے رہے اللہ تعالیٰ تائید والا کرنے والوں کو پیدا فرمائے گا ایک دفعہ یہ یہاں راحق آباد کا مدرسہ ہے نا سیاسی سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں نا جدید یہاں کوئی استعمال کر رہے تھے طلبا کا تو اس میں امداد وغیرہ چلے گئے تھوڑا شوق ہوتا تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں جائیں آئے تو چلے گئے جی قاضی صاحب درد تھا بدے کو نہ بدے رکے نا جی؟ کیا جی؟ جماعت کے فوٹو گرافر جماعت کے دندے دن. گرافی تو خیر مجسٹ جی میں ایک سو بیس دو سو کیا جمع کیا چار لاکھ کو جمع کیا ہے بغیر فوٹو تو کے جمعگار ہے کیسے فاروق ہر جگہ پہنچ جاتے ہو تو قاضی صاحب نے لطیفہ سنا نہیں جنوبی افریقہ کے جو اسلامی ڈانس کلب بنا تھا تو کہ نہیں نا اس کو نہ چھیڑے آپ اس کا آپ کو نہیں پتا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری لڑکیاں جو ہیں ان کے ڈانس کلبوں میں جا کر اسی کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں ان سے شادی کر لیتی ہیں تو ان کو روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہمارا اپنا ڈانس کلب ہونا چاہیے تو تبلیغ نے کہا اگر ان کو چھیڑتے ہیں ہم تو ہماری بات کو چھوڑ دیں گے یا اگر ہمیں چھیڑتے ہیں تو ہمیں ہیں چلو اس طرح جو کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں ہم اپنی بات چلاتے ہیں چلاتے رہے چلاتے چلاتے آخر وہی لوگ چلو کے لیے وصول ہوئے اور وہ اسلامی ڈانس کلب کی جگہ تھی وہاں پر تھا جو آئے ہوئے کاٹاسٹھ میں انتالیس سال پہلے آج صاحب سبحان اللہ قریض مخصیب کہ ایک تو اللہ کی رضا آخرت کی نجات اور مختون ترتیب کو دھندوں کی مزدوری سے پکڑے رہنا اس بات پر جمع رہے اس سے جو اصل ہوتا ہے الحمدللہ اصل نہیں ہوتے تو الحمدللہ ہاں جی ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ ہم روئی کی ترتیبوں کو دین کے پھیلانے کے لیے اختیار کریں ہم اس کے پابند نہیں کہ ہم کمزور پرتی پر آ جائیں ٹھیک ہے نا ہمیں کہ ہم اپنے موقعوں پر جمتے ہوئے اپنی باتوں کو کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی پالیسیوں کو گرم کریں تو ہم مابی عظم سے آپ کی بھی تعریف ہو جائے گی انہوں نے کہا برف یہ خلافت میں تو حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکم کو دیکھا جاتا ہے حکم کو ہم تو حکم کو پورا کرنے پر لگے اسے سے پیدا ہوتی ہے خاطر پیدا ہوتی ہے اب کل جو سو آدمیوں کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے خدا نخواستہ میں کہتا ہوں خدا دو ہیں تو اٹھانوے آدمی میری تعریف کرنے کو تیار رہتے ہیں اور میں کہتے ہوں خدا ہے کہ دو آدمی میری تعریف کرتے ہیں اٹھانوے مخالف ہو جاتے ہیں تو کیا میرے دن میں ضروری کہ میں خدا دو کومرتا تھا پورے ہو ایک مت عملی مجھ سے اس حد تک ایک مت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہکامات شریعت کو توڑنا موڑنا یہ ایک متمنی نہیں ہے اس وقت حکمت عملی کے فلسفے پر مودی صاحب نے لکھا تھا کہ دین کے کمنستا کا مقابلہ ہو رہا تھا عالمی سطح پر اور امریکہ چاہتا تھا کہ اسلامی ممالک میں ویسے دینی لوگ کھڑے ہوں مجھے ان کے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کرے اور ان کو ترتیب دیں تو اس میں میں حکمت عملی دینی حکمت عملی ایک ان کا فلسفہ تھا اس پر ان کی تاریخیں بھی تھی سب کچھ تھا تو پھر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا یہ حکمت عملی چلتی رہی تو برادری ختم ہو جائیں گی ایک مت علی گر تجار دیکھا صاحبی صاحب دیکھنا جی تو اس میں کیا بات ہے جہاں تک ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی ٹھیک کے پابند نہیں اپنی بات کی اور انتین باتوں کے پربند بات ذکر پر کرتے ہیں ختم بھی پڑھنا پر پر ہے مولگی صاحبان جو ہوتے ہیں نا ان کو طویلوں میں بڑا طریقہ آ جاتا ہے کتاب الگ نا ہدایت کی کتاب اللوں والی کتاب کتاب الحل ہدایت کھیتا ہے نا ہاں تو کے جائزہ ہوتا ہے اور ہلا باطلا ہوتا ہے تو ہلے دو قسم کے ہوتے ہیں نا ہلا جائزہ ہلا باطلا ہلا جائزہ کی بات سے جو علام رحمت اللہ نے جائزہ بادلہ سیکھ لیتے خلافت میں سیاسی تو اس کو کہا کہ شیخ الینی کی مخالفت کر رہے ہیں تو آیا اس سے بات کرتا تھا کرتا آدھا گھنٹہ بولتا تھا کے ایک جملے میں جواب دیتے اس کی بات ختم ہو جاتی تھی جب کافی بات اس نے کی تو اپنے موقف کو ثابت نہ کر سکا شریف سنو کے مطالعہ تو آخر نے کہا کہ یہ تو وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں باقی سیاست کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ تو آپ کو بتایا بھی نہیں ہم نے سننے کا جو آپ نے بتایا اسی کو ثابت نہ کر سکے پتہ نہیں آپ کیا, کیا کیا کرتے ہوں گے وہ تو آپ کو ہی پتا کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا اور آپ سمجھ ہوں گے کہ میں اسلامی سیاست کر رہا ہوں حالانکہ آپ اسلامی ڈانس کلاس کلا رہے ہوں گے